میں سکین شاہ کو پکارا ہے دیکھئے ستم کیا ہو ظلم عش کارا ہے سکین ڈھونڈ نے کہاں جاؤ اپن پیارم ہو ڈھونڈ نا جاؤ پیارے ام مردے سب میرے کربلا کے می مردیں سب میرے کربلا کے میں ایسا گنبا کوئی اے سلٹ گیا نہ کو اے تمہیں سکی Rai shogh <laughs> me ba ba Kya kum kya guzri Rai shogh me ba Kaan mir zokh کل تر پارا, پارا میری لاش کو بھیا میں رہی میں پیاسی پیاس مارا گول حج زند میں مر گئی سکین ج گل ہے آج زند مر گئی سکیلا جان دفن کیسے او میا بھائی بے سہارا بے دفن کیسے بھائی ائی سہارا ہے قید میں سکینہ نے ہر بیوی بی کی چادر لے لو یہ سدای پکارے کس کو چاروں طرف بال سکینہ رو مائیں سمجھاتی تھی بچی کو کسی ڈھونڈتی ہو مائیں سمجھاتی تھی بچی کو کسی ڈھونڈتی ہو میری لال کوئی آنے والا سو گیا خاک پسینے پہ, پہ سلانے والا سو گیا خاک پسینے پہ, پہ سلانے والا سو گیا رات کی باہوں میں جو میدان بلا اور مظلوم سکینہ کو پی دریا مائے دایا مائے نکلی خر سے اندھیرے میں وہ مجبور جفا ہر قدم یہ صدا تھی کہ کہاں او بابا بھولے اس پیاسی کو عباس دلاور کی طرح تم, تم بھی میدان سے نکلے علی اکبر کی طرح بھی میدان سے نکلے علی اکبر کی طرح ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے بے پدر دیکھ ہر ایک رلا دیتا ہے جو بھی آتا ہے تمارچا وہ لگا دیتا ہے کیسے بڑ کے ہوئے شولوں سے نکل جاتی میں مان بچا لے بدل جاتی مان بچا لے نکل جاتی, جاتی میں کوئی سنتا نہیں فریاد بھی لگتی ہوں میں اب تو خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں علم ہے آپ کو دو روز کی پیاسی ہوں میں. ہوں میں غم نصیبوں کو دم آب غذا کچھ نہ ملا ہو گئی شام تماچو کے سوا کچھ نہ ملا ہو گئی شام تماچ پانچوں کے سوا کرشن میلا گئی تھی رو کے بس اب خاک سے اٹھو بابا اپنی آگوش میں بے کس وچ پا لو بابا سو رہا ہے کہیں جنگل میں جگا لو بابا میرے بھیا لی اصغر کو اٹھا لو بابا وہ اثر تھا کہ فرساد کی تھرانے لگی ایک بیک ہلکے بری لگی ایک لگے ہلکے بری داس سدانے لگے آئیں واضی جو سہارا بن کر رکھ دیا سینے شبیر مظلوم نے سر لپ پتھ پدھر ہائے پیدر ہائے پیدر, پیدر, پیدر دل معصوم کے جذبات بتاؤں کیوں کر رو کے کہتی تھی یہی آش اٹھاؤں گی میں اب تمہیں چھوڑتے میدان نہ جاؤں گی تمہیں چھوڑ کے میدان میں نہ جاؤں گی میں جس میں شیر سے کبھی گھبرا کے نکالے سفار ڈھونڈتی تھی کبھی گیسو شہر سے بخار چاہتی تھی کبھی رخسار پر رکھ دے رخصار ہاتھ پھیلایا کہ لگ جائے گلے سے اک بار اف وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈونڈتی تھی باقی لاس لپٹی ہوئی سر گھوٹ باقی لا سے لپٹی ہوئی کہتی تھی رو کے بس اب خاک سے اٹھو بابا آ کرتی تھی تو ہل جاتا تھا میدان بلا رونے والوں نہ سنو تسکر رہے ظلم جف ظلم جفا کس طرح بچی ہوئی باپ کے سینے سے جدا لاش شبیر کی میدان میں تھر تھراتی رہی دیر تک چندر کے دور کی سداتی رہی دیر تک چندر کے دور کی سداتی رہی